جب میں پینے پہنچا تو وہاں کچھ لوں گا ڈاکٹر صاحب کے قلم بے خدا کا جو در مل گیا ہے حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے آج کو توجہ کرنا توجہ کرنا حبی خدا کا جو در مل گیا ہے ہبی بے خدا کا جو در مل گیا ہے حبی خدا کا جو در مل मुझे अम्मी आयशा का घर मिल गया है। आ, आ, आ, आ, आ। का, का घर मिल गया है अम्मी ऐशा का बेटो मोहब्बत से कह दो मुझे अम्मी आयशा गोजानी चाहिए मुझे अम्मी आ شا ہے ابھی خدا کا جو تر مل گیا ہے توجہ کرنا میرا یہ مقدر میری شل سے میرا یہ مقدر میری خوش نصیبی میرا ہےقدل میری خوش نصیبی میرا میری خوش نصیبی, یہ مقدر میری خوش نصیبی کا مجھے کو سفر مل گیا مدینے کا مجھے کو سفر مل گیا ہے اور مجھے امی اے شاہ کا گھر مل گیا ہے حبیب خدا کا جو مل گیا ہے اور بہت قیمتی شیر سہا جمٹ میں بیٹھے ہیں آقا جتنا خوبصورت شیر ہے اتنی محبت سے کہ جرمٹ میں بیٹھے ہیں آقا صحابہ کے جرم میں آقا ستاروں میں مجھے کو کمر مل گیا ہے رارا مار کھڑا ہو گئے کو کمر مل گیا ہے پڑھیے مجھے ہم یہ امی کے حلالی بیٹو آواز آنی چاہیے مجھے امی آئے گیا ہے ابھی خدا کا اور کیا نظارہ آتا ہے جب گنبد خطرہ بالکل ساتھ ہوتا ہے اس کے سائے کے نیچے بیٹھ کے بیٹھتے میں نے پتنی صاحب کو نہیں کہا آپ کے قلم سے یہاں سب زب میں کا مکین شیر سننا جائے تو سنانا لانے چاہیے بات یہی بو بکرے اور عمر مل گیا ہے یہی بو بک اور عمر مل گیا ہے مجھے ہمیں آشہ مل گیا ہے ابھی خدا کا جو در مل گیا کو توجہ کرنا پڑھوں پڑھو نات ان کی تو رب کو منالے پڑھو نات ان کی تو رب کو منال ان کی تو رب پیارا وہ ہنر مل گیا ہے مجھے کتنا پیارا وہ ہنر مل گیا ہے مجھے ہمیں عائشہ کا گھر مل